آپ دیکھیں جتنے بھی اٹھتے ہیں طریقے چاہے ڈیموکریسی ہو چاہے سوشلزم ہو اور خود ابھی جو مسلم دنیا میں جو طریقے چل رہی ہیں جسٹس کو لے کر وہ طریقے ہوں سب کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کوئی بار کا سسٹم ہوتا ہے بار کا سسٹم ان آل دا موومینٹس آر سم ایکسٹرنل ٹارگیٹ سارے موومنٹ جو تھی سب کچھ ایکسٹرنل ٹارگٹ لے کر اٹھتی ہیں یعنی انجسٹس ہے ظلم ہو رہا ہے کرپشن ہے تو باہر کا پرابلم اس کو لے کر اٹھتی ہے اور بہت سے لوگ ساتھ دیتے ہیں بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے اور پھر گورمنٹ بدل جاتی ہے لیکن جو نیا لوگ آتے ہیں رول کرنے والے وہ تو وہی کبھی رہتے ہیں ان میں تو کوئی چینج نہیں آیا تو سوشل فلاسفرس کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ, کہ انسان کو کیسے بدلا جائے ہم سسٹم کو بدل پاتے ہیں لیکن انسان بدلتا نہیں تو پھر بات وہیں وہی رہتی ہے تو اس کا جواب دیکھی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی اسٹرانگ آئیڈیالوجی نہیں جو انسان کو بدلے ان کی آئیڈیولوجی جو, جو ہے وہ سب یعنی سٹرنل اور آڈیولجی ہے اپنے کو بدلے کیسے اپنے کو بدلنے کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی آڈیالجی نہیں ہے. اپنے کو بدلنے کے لیے آڈیول صرف اسلام میں ہے کیونکہ اسلام میں دیکھیے اسلام کی آڈیالجی کیا ہے اسلام کا آڈول ہے کہ اس یونیورس کا ایک گاڈ ہے جسے کریٹ کیا اس کو جو اس کو کنٹرول اس کے آگے ہم اکاؤنٹیبل ہیں یہ گاڈ اب پھر اس نے ایک اور دنیا بنائی ہے ادر دین دس ورلڈ جہاں جنت ہے جہنم ہے جہاں انسان یہاں موت کے بعد پہنچایا جاتا ہے پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے تو یہ جو آئیڈیالجی ہے اس کا جو آدمی اس کو جس آدمی پر یہ ڈسکوری جی ہوتی ہے اس کو دریافت کر پاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو میری اپنی ذات ایٹ ہے مسئلہ سوسائٹی کا نہیں ہے مسئلہ کسی رورل کا نہیں ہے مسئلہ کسی باہر کے لوگوں کا نہیں ہے میرا اپنا ہی مسئلہ ہے میری اپنی ذات ایٹ ہے تو مجھے اپنے کو بدلنا پڑے گا اپنے کو مجھے خدا کی ورضی پلانا پڑے گا دیکھیں ہوتا کیا ہے اسلام کی آئیڈیالوجی میں کیا آدمی پہلے ڈسکور کرتا ہے گاٹ کو پھر ڈسکور کرتا ہے گاٹ کی اس کی تھینگس کو اس کے کیشن پلانٹ کو پھر وہ ڈسکور کرتا ہے کہ اس کو ہم کیسے اپنی اپنے اوپر اپلائی کریں کیسے اپنے آپ کو ہارنس کریں کیسے اپنا آپ کو چینج کریں تو یہ آئیڈیالوجی آدمی کو کٹوسائز بناتی ہے مینڈ کٹوسائز تب جا کر وہ افراد ملتے ہیں جو افراد اگر ان کے ہاتھ میں سسٹم آئے تو وہ صحیح طریقے سے چلائیں